شرولہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیر کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا تو جس کا نام آمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا كتابه وراء ظهره فشوف يدعو سبورا فشوف يدعو سبورا ويصلا شعرا انه كان في اهله مشرورا انه ظن أبلا يحور بلى ان ليحو بلا ان ردّه كان له بصيرا اور جس کا نام آئے آمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا یہ اپنے میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا اللہ ہوا اکبر بلی اللذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یورون فبشرهم بعذاب ادیم اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر و یومنون ہمیں کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب کامل ہو جائے گا کہ تم درجہ درجہ رتبہ آلہ پر چڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھپلاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجب ہے